صورت البقرہ عائد نمبر اناسی کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کی اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس وجہ سے ہے اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں علماء یہود کے لیے وعید کا ذکر جاری ہے جو تورات کی آیات اور اس کے احکام کو دنیا کی حقیر متا کی خاطر بدل دیتے تھے اور تحریف کردہ کلام کے بارے میں لوگوں کو باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے حق بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ مبادہ ان کے عقیدت مندانس ان سے متنفر نہ ہو جائیں اور ان کے نظرانے بند نہ ہو جائیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی کی وعید سنائی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کی وعید نازل فرمائی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین صورت البقرہ عائد نمبر 173 میں ارشاد فرماتے ہیں نلینک مو نم ز می نلست رو ن بھی سمن کولی سمن کلیم کلو نفی بوتنی ول یوکل مہم وَلَا عَذَابٌ بے شک جو لوگ لوگاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک آداب ہے اس آیت پر ان لوگوں کو خاص طور سے غور کرنا چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھوڑ کر تورات انجیل اور تلمود کے ساتھ شوق فرماتے ہیں جن میں تحریف کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے اور جن میں انبیاء پر تہمتیں بے سروپا باتیں اور آیات کا باہمی تضاد لفظی تحریف کے واضح ثبوت ہیں جیسا کہ ترجمہ القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیوں پوچھتے ہو حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ سب سے آخر میں آنے والی ہے تم اس کی تلاوت کرتے ہو یہ خالص ہے اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی اور وہ ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہنے لگے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے عورت تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا منافع دنیا کے فائدے حاصل کر لیں تمہارے پاس جو علم ہے کیا یہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص نے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے صحیح بخاری کتاب الحتسام بالکتابی وسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہمارے ان علماء سو کے لیے جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں جو لوگ اپنے امام اپنے پیر اپنی رسومات کو اسلام اور قرآن پر غالب سمجھتے ہیں اور قرآن کے ان تراجم اور مطالب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو صحابہ اور سلف سے ثابت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے یہ بالکل آیت ان لوگوں پر فٹ ہوتی ہے کیونکہ یہی یہود و نصارہ کا وطیرہ تھا اور یہی آج کے ان علماء سو کا وطیرہ ہے کہ جو لوگ صحیح احادیث اور صحیح تفسیر کو چھوڑ کر جو ہے اپنی بنائی ہوئی باتوں کو قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے سیدنا ابو رضی اللہ نابو ہوعو بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو سچا کہو اور نہ جھوٹا بس کہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اس چیز پر جو ہماری جانب نازل کی گئی صحیح بخاری کتاب و اس میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تورات، زبور انجیل قرآن مجید ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہودی جھوٹے ہیں ان کی ساری باتیں جھوٹیاں ہو سکتا ہے وہ کوئی تورات کی عائد بیان کر رہے ہوں جو اللہ کا اس وقت کا کلام ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تحریف شدہ بات کر رہے ہوں اس لیے ان کے بارے میں خاموشی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا بس کہو ہمارا اللہ پر ایمان ہے جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو یہود و نصارہ بالخصوص یہود کی بدخصلتوں سے بچا کے رکھے ان کی عادتوں سے بچا کے رکھے اور خالص قرآن و سنت اور خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ